فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وعن سكيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه الإمام مسلم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري ظحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسی گمنس کی بے تک واہمی بھائیو نوجوانوں اور بزرگوں اور آدیس بچوں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں اگر انجام اچھا رہا اور کسی کو اس کی محنت کا سمرہ مل گیا تو انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہے یہی معاملہ دین کا ہے کہ اگر دین کے اندر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان شاء اللہ تبارک مطالعہ آخرت کی اگلی منزلیں کامیاب ہو جائیں گی اگلی منزلوں میں انسان سرخرو ہوگا کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہم ہوگا اور اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو کہ, کہ کسی کا اگر خاتمہ برا ہو گیا بری حالت میں کسی کا انجام ہوا کسی کی موت آئی تو سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بہت برا ہوا مثال کے طور پر کسی کی موت شراب پینے کی حالت میں آ جائے کسی کی موت زناکاری کی حالت میں آ جائے کسی کی موت لہو و نئی میں آ جائے کسی کی موت حرام خوری اور حرام کھانے کی حالت میں آ جائے سودی کاروبار کرنے کی حالت میں آ جائے اور کسی کی موت بے نوازی ہونے کی حالت میں آ جائے بے دینی کی حالت میں آ جائے تو یہ سمجھیے کہ خاتمہ بہت برا ہوا آگے کا معاملہ ظاہر سی بات ہے برا ہونے والا ہے انجام برا ہونے والا ہے ہر مسلمان اپنا انجام اچھا کرنا چاہتا ہے خاتمہ بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کلر خلا جنتا نعیم؟ کیا ہر انسان یہ چاہتا ہے اور تما کرتا ہے لالچ کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں جیسے تیسے رہے لیکن خاتمہ اچھا ہو جائے اور آسرت میں جنت مل جائے میرے بھائی اور بھی اور دوستو جنت پانے کے لیے خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے ہمیں وہ اعمال بھی کرنے ہوں گے ہمیں وہ طریقہ بھی اپنانا ہوگا ہمیں وہ راستہ بھی چلنا ہوگا ہمیں وہ ہدایت بھی اپنانی ہوگی جس سے خاتمہ بالخیر ہونے کی امید ہے اور یہ چیز کب حاصل ہوگی جب ہم دین پر استقامت اختیار کریں گے دین پر پختگی اختیار کریں گے ہر حال میں ہر وقت ہم وقت ہر گھڑی دین کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور دینی اعمال کرتے رہیں گے اللہ کی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے اپنے اعمال کی حفاظت کرتے رہیں گے ایسے عالم میں اور ایسا کرنے والے شخص کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے اللہ تبارک مطالعہ انسان فرماتا ہے اس کا حکم ہے خست ان کا معمر جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ویسے ہی آپ بالکل سیدھے رہے انتقامت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تبو تن تم مسلم کہ تمہاری مر موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہوسپا بھی ابراہیم بنی ونی تبو سن نہ مسلم یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کیا میرے بیٹوں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں منتخب کیا ہے کس چیز کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے ایمان کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے جب ایمان جیسی دولت اسلام جیسی دولت نصیب ہو گئی دین جیسی عظیم نعمت مل گئی ہدایت جیسا عظیم تحفہ مل گیا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو یاقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلاق السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں تمہارے لیے و تعالیٰ نے دین کو منتخب کر لیا ہے پلا تم تم اللہ بان تم ہرگز مت کر مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو آج کیا ہماری کوشش ہے کیا ہماری کوشش ہے یہ آج میرے بھائی بس اور دوستوں ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے تھے ابھی کل کی بات ہے کہ ہماری پیشانیوں سے مسجدیں سجی ہوئی تھیں ہماری قرآن کی تلاوت سے مسجد آباد تھیں اور رکو اور سجود کا منظر مسجد کا کتنا بھلا معلوم ہوتا تھا ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ اللہ تبارک مطالعہ کے سامنے معافی کے لیے توبہ کے لیے ترفار کے لیے اٹھے ہوئے تھے ہم نے اللہ سے دعائیں معافیا مانگی یہ ساری نیتیاں کی لیکن مسلمانوں نوجوانوں آج کیا ہو گیا ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ہم بھی دور ہو گئے مسجدوں سے ہم نے بھی وہ پھیر لیا ہم نے بھی تو اللہ تبارک مطالعہ سے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہر گناہ نہیں کریں گے ان گناہوں میں میرے بھائیو اور اور ساتھیو نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے شرکے کے بعد بلکہ نماز کے چھوڑنے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے شرک قرار دیا ہے قسر قرار دیا ہے اقیم ولا من المشرقی نماز قائم کرو مشرک مت بن جاؤ بھائی تورک اور کپر سر کچھ پناہ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان یہ نماز کا چھوڑنا ہے میرے بھائی عزیزوں اور آج بہت سارے لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تب خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا خاتمہ بالخیر ایسے نہیں ہوگا کہ جمعہ جمع چلے آیا رمضان رمضان چلے آیا اور نام درج کروا لیا اپنا مسلمانوں میں اپنی لسٹ بنوا لی اس سے نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و مطالعہ تو کیا کروا رہا ہے ابد کا حتیہ یا کل یقین آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے کب تک موت کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی رمضان میں آئے گی کہ شوال میں آئے گی کسی کو پتا جمعہ کو موت آئے گی کہ سنڈے منڈے کو آئے گی کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آئے گی لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کو عبادت ہر وقت لازم پکڑنی چاہیے عبادت جو شریعت کے اندر ہے عبادت کو مطلب آپ یہ نہ مسلے پر آ کر کے آدمی بیٹھا رہے مسجد ہی میں لگا رہے بہت اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ مسجد میں لگا رہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے علم سیکھتا رہے اچھی بات ہے لیکن دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے دنیا کا بھی خیال کرنے کا حق میں دیا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ فرما رہا ہے کہ عبادت کرتے رہو دینداری پر قائم رہو یہاں تک کہ موت آ جائے اس میں جمعہ اور سنیچر کی بات نہیں ہے رمضان شوال شابان اور رجب محرم کی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی بات ہے اس لیے کہ انسان کو اپنی موت کے بارے میں بالکل پتا نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کسی انسان کو یہ پتا نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی بچپن میں آئے گی کہ جوانی میں آئے گی کہ ادھیڑ عمر میں آئے گی کہ بڑھاپے میں آئے گی کسی کو پتہ نہیں اور ہم اپنی نگاہوں سے بچوں کو بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نوجوان بھی اس دنیا سے این شباب کے وقت ڈوب جاتے ہیں ادھیڑ عمر کے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اور بوڑھے تو جاتے ہی رہتے ہیں ہر عمر کے لوگوں کو موت آتی رہتی ہے ہم کس انتظار میں ہیں کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم عبادت کرتے رہیں گے اس حالت میں ہماری موت آئے گی نہیں میرے بھائی اور سوچتا ہوں جس رب کو ہم نے رمضان میں پہچانا تھا وہی رب آج بھی ہمیں اپنی عبادت کا ہم پہ دے رہا ہے جو رب ہمیں رمضان میں روزی دیتا تھا وہ رب ہمیں چوبال میں بھی روزی دے رہا ہے ہماری نافرمانی ہماری بغاوت ہماری سرکشی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی نماز چھوڑنے کے باوجود بھی چھوڑنے کے باوجود بھی وہ رب آج بھی ہمیں روزی دے رہا ہے وہ رب آج بھی ہمارے ہمارے اوپر اپنی نیبتیں برسا رہا ہے آج بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود لہذا ہم اس رب کی موہنت سے فائدہ نہ اٹھائیں ہم اس رب کی محنت سے غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے وہ میں رہو ان نقیدی متی ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ڈھیل دے رکھی ہے ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے لیکن جب ہماری پکڑ آئے گی تو میری میری چال بڑی مضبوط ہوتی ہے اور جب پکڑتا ہے اللہ تبارک مطالعہ تو بڑی سخت پکڑ پکڑتا ہے ڈھیل دے رکھا ہے کہ چلو لیکن جب اس کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو بڑا معاملہ سخت ہوتا ہے پھر کوئی نہیں بچا سکتا لہذا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں ہم اپنے رب کو پہچانے جس رب کے بارے میں ہم سے قبر میں سوال ہونے والا ہے جس رب کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے مرغب کا تیرا رب کون ہے رمضان والے اور جمعہ والے اپنے رب کو پہچان پائیں گے اپنے رب کے بارے میں جواب دے سکیں گے اور اس سے جب مل کر لکیر پوچھیں گے رب کو کا تو کیا جواب دیں گے رب کو پہچانا ہی نہیں دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ بازی کے لیے مسجد میں جبا جبا اور رمضان رمضان چلے آئے ایسے رب کے بارے میں جب سوال ہوگا ہاں تو کیا جواب دیں گے جواب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہی سب ماہیرا فل حیات الله و فل ترجمہ سنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ پر قول ثابت پر اس دنیا میں ثابت رکھتا ہے لا الہ الا اللہ سے ڈگمگانے نہیں پاتے اور آصرت میں بھی قبر سے لے کر کے میدان محسوس اور فلسرات تک اللہ تبارک مطالعہ ثابت قدم رکھے گا کس کو ایمان والوں کو آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمن زید خالد عمر بکر ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہاں؟ ہم بھی مسلمان ہیں مسلمانوں کے میں ہمارا بھی نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں لدین آمن پکے ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ہے ہم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے جب وہ ہمارا حقیقی معبود ہے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کیا ہے اس نے اور ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب پورا کہاں ہوا مقصد پورا کہاں ہوا لا الہ الا لما مسلم بھی پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ جان لیا پہچان لیا اور پڑھ لیا بس ہو گیا عمل عبادت جس رتھ کو تم نے اپنا بابو حقیقی مانا ہے اس رتھ کی عبادت کرو رمضان میں بھی کرو شوال میں بھی کرو گیارہ مہینے پورے بارہ مہینے کرو یادین عام الدو کی سلم کا آس اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ آج ہمارا حال کیا ہے پورے پورے داخل ہے کہ آدھے آدھے بھی نہیں ہمارا حال اتنا خراب ہو چکا ہے اتنا خراب ہو چکا ہے بھائیو عزیز دوستو کہ ہم بالکل نام کے مسلمان رہ گئے کام کے مسلمان نہیں اگر کام کے مسلمان آج ہوتے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی یہ عذاب نہ آتے یہ پریشانیاں نہ آتی یہ تکلیفیں نہ آتی یہ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا غیروں کو ہمارے اوپر ہاں لاگو نہیں کیا جاتا ہمیں عزت ملتی ہمیں سرفرازی ملتی ہمیں سرخروئی ملتی ہمیں کامیابی ملتی ہمیں سربلندی ملتی میرے بھائیو اور اور ساتھیو آج دنیا میں دیکھ دیکھنے آپ مسلمانوں کا کیا حال ہے بس وہی رمضانی مسلمان بس وہی دیکھاوے کی مسلمان بس وہی رنگین مسلمان ہاں مزاج میں آیا تو کر لیا طبیعت کا ہی تو کر لیا ہاں نہیں ہاں عمل کرے نہ کرے مرضی اپنی ہے جیسے چاہے زندگی گزارے جیسے چاہے صورت بنا لے جیسے چاہے ریاح دادی کرے جیسے چاہے معاملات کرے جیسے چاہے پیسے کمائے حلال کی اور حرام کی کوئی تمیز نہیں پیسہ بس آنا چاہیے اسی طرح سے شادی بیاہ کا معاملہ ہاں دیکھ لیجیے آپ کہ لوگ راضی ہو جائے لڑکی والے راضی ہو جائے لڑکے والے راضی ہو جائے باپ راضی ہو جائے ماں راضی ہو جائے رشتہ دار راضی ہو جائے معاملات کو دیکھ لیجیے آپ چاہے معاملات جتنے خراب ہو جائے چاہے جتنی دھوکہ بازی ہو چاہے جتنی بدہلی ہو چاہے جتنا جھوٹ بولا جائے لوگوں نے مزاج رکھا چاہے جی جی عمل کرے کیا یہ فالو کرو اس کو مانو اس کی اتباع کرو ہمارا اپنا مزاج اور اپنا عمل دخت تو پوچھا ہی نہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے ہاں اور اللہ تعالی اور کسی بھی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ کے کے بعد وہ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرے یا کسی رائے کا اظہار کرے نہیں مومن کون ہوتا ہے انما مومنین کا کہنا ہے ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو جاتا ہے، فیصلے کی طرف ان کو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں, ہاں؟ کیا کہتے ہیں وہ کہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لیا صرف موسم میں نہیں موسمی مسلمان بن کر کے نہ رہے آج موسمی مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے عزیزوں اور ساتھیوں پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے ورنہ تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا وَلَا وَأَنتُمُ إِن كنتم غم نہ کرو کمزور نہ پڑو تم ہی اونچے رہو گے تمہیں سربلند رہو گے شرط یہ ہے کہ تم مومن بند کر کے رہو آج ایمان کہاں میرے بھائی اور دوست بہت کم ایمان والے ہیں پختہ مسلمان بہت کم ہے اگر پختہ مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو فجر کی نماز میں آ جائیے آپ اصل کی نماز میں آ جائیے پختہ مسلمان آپ کو مل جائے گی دنیا والے جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے جو صرف ڈھانچہ ہے اس کے اندر کچھ نہیں کھوکھلے مسلمان ہو چکے ہیں ضمیر نہیں ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے نام کے مسلمان ہیں پانچ پرسینٹ تین پرسینٹ چار پرسینٹ مسلمان ہیں یہ مسجد دیکھیے یہ مسجد آج آباد ہے رمضان میں آباد تھی فجر کی نماز میں آپ دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے مسلمان رہتے ہیں اس لیے ہمیں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی عبادت آخری عمر تک کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرنے کی ضرورت ہے ہاں چھوڑنے پکڑنے والی جو عادت ہے یہ چھوڑتے ہم ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز بس فرض نمازیں کل سترہ ہیں فرض نمازیں جن کے بارے میں حساب کتاب ہوگا جن کے بارے میں پوچھا جائے گا صرف سترہ ہیں دو فجرے میں چار روہر میں چار آسرے میں تین مغرب میں اور چار شرے. اور کیا اللہ تعالیٰ اور کیا چاہتا ہے کچھ اور چاہتا ہے تین سو ساٹھ دنوں میں صرف تیس دنوں کا روزہ بس وہ بھی اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے پریشان ہے سفر پر ہے ہاں اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی لیے سیاح یہ سب ہے اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار سے کتنی ایک کنٹل میں ڈھائی کلو بس سو روپیہ میں ڈھائی روپیہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اس کو بھی نہیں ادا کر پا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تم کو جو رام البا ہا... سے مارا سپنا تم ہم نے جو تم کو پاک روزی دی ہے اس کو کھاؤ حلال کھاؤ دال روٹی کھاؤ مگر حلال کھاؤ محنت کی کمائی کھاؤ بہت زیادہ کے چکر میں نہ پڑو و بالے جان ہو جائے گا یہ سب تو میرے بھائیو بھائی اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت زیادہ نہیں کہتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے عبادت کے لیے گزارو نہیں چاہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ دنیا بھی دیکھو دین بھی دیکھو اپنے بال بچوں کو بھی دیکھو تجارت معاملات بھی دیکھو دنیاوی معاملات بھی دیکھو اور دین کو بھی دیکھو دونوں کو سوار کر کے چلو اتنا ہی چاہتا ہے اس کو بھی ہم نہیں ادا کر رہے اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کیا ابار ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے اے اللہ ہم سب کو دین پر جمع دے اے اللہ دین پر ہم سب کو استقامت اختیار کرنے کی توقع قطع فرما اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان مسلمان بنا دے اے اللہ ہمیں دین پر جم کی توقع قطع فرما الا کو ہمیشہ کا ہم سب کو نمازی بنا دے ہمیشہ کا دین دار بنا دے اے اللہ ہمیں دین پسند بنا دین سے محبت کرنے والا بنا دین پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی فرما. اے اللہ سے جو بیمار ہیں ان کو شفاطا فرما جو قرض دار ہے ان کے قرض کو اتا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ نبینا صلی اللہ علیہ محمد استغفر الله لي ولكم لِصائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم